أما بعد حدیفتاب اللہ وقیر الحدی حجی محمد عليه وسلم ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار لا تعداد سلاۃ و سلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نبی علیہ السلاۃ وسلم دنیا میں تشریف لائے کفر و شرک کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے آنے سے پہلے آپ کے نبی بننے سے پہلے جو زمانہ ہے اسے جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے قرآن نے بھی اسے جاہلیت کا زمانہ کہا ہے اور نبی علیہ السلاۃ والسلام نے بھی اسے جاہلیت کا زمانہ کہا ہے اس زمانے کے برے اور غلط طریقے اسلام ان کی مذمت کرتا ہے اسلام ان سے روکتا ہے اسلام ان سے نفرت دلاتا ہوا نظر آتا ہے اسلام نہیں چاہتا کہ جاہلیت کے غلط طریقے مسلمانوں میں ہوں مسلمان ان پہ عمل پیرا ہوں چنانچہ نبی علیہ السلاۃ وسلم کئی ایک احادیث میں کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ زمانہ جاہلیت کی ہے یعنی کہ اب نہیں ہونی چاہیے ایک ایسی ہی حدیث میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس میں نبی علیہ السلاط اسلام نے جاہلیت کے چار امور کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لوگوں میں رہیں گے لوگ ان سے باز نہیں آئیں گے شریعت کیا چاہتی ہے آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں ترک کر دیں لیکن ساتھ ہی آپ نے پشین گوئی کر دی کہ یہ چار امور کسی نہ کسی شکل میں میری امت میں باقی رہیں گے لیکن رہنے نہیں چاہیے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان چار امور سے دور رکھے ان سے اجتناب کرے یہ چار امور کیا ہیں کس حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کا نام ہے جناب امام مسلم رحمہ اللہ اور اس حدیث کو نبی علیہ وصلاط سے سننے والے صحابی کا نام ہے ابو مالک اشاری جناب ابو مالک اشاری کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اربا فی امتی من امر امرجاہ لا رکون چار چیزیں میری امت میں ہیں یہ جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں اور لوگ ان کو ترک نہیں کریں گے لوگوں میں یہ چیزیں موجود رہیں گی کیا وہ اچھی چیزیں ہیں جی نہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چار چیزیں اچھی ہیں بلکہ آپ بتا رہے ہیں کہ جہلیت سے تعلق رکھتی ہیں اور افسوس کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اس سب کے باوجود یہ چار چیزیں میری امت میں رہیں گی یعنی کہ یہ چار چیزیں یا تو چاروں کسی آدمی میں پائی جائیں گی یا اس میں ان چار میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی یا دو چیزیں پائی جائیں گی ایک چیز اس قبیلے میں ہوگی ایک اس میں ہوگی ایک چیز اس ملک والوں کے پاس ہوگی ایک عادت بری عادت اس ملک والوں کے پاس ہوگی ایک بری عادت اس محلے میں ہوگی دوسری بری عادت دوسرے محلے میں ہوگی تو یہ چاروں چیزیں بری ہیں ان سے دور رہنا چاہیے لیکن یہ ختم نہیں ہوگی کسی نہ کسی شکل میں میری امت میں رہیں گی کون سی چار چیزیں ہیں فرمایا پہلے نمبر پہ الفرو بل اپنے ابا و اجداد کے کارناموں پہ فخر کرنا اپنے بڑوں کی خوبیوں پہ فخر کرنا بطور فخر کے ان کا تذکرہ کرنا اسلام اس امر کو پسند نہیں کرتا فخر ایک معیوب شہ ہے پسندیدہ امر نہیں ہے اسی لیے نبی علیہ اسلاط و نے جس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ انا سعید ولد آدم کہ میں قیامت کے روز آدم علی اصلاۃ کے تمام بیٹوں کا سردار ہوں گا وہاں فوراً کہا ولا فخرا اس کے اوپر مجھے کوئی فخر نہیں ہے آپ نے فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کی حمد و شناخ کا جنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا سارے نبی سارے ولی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ساتھ ہی کہتے ہیں ولا فخرا مجھے اس کے کو اوپر کوئی فخر نہیں ہے اور خود اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ان اللہ لا من کا مختال فخورا اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت نہیں ہے جو تکبر کرنے والا ہو فخر کرنے والا ہو تو فخر میرے بھائیو ایک مضموم امر ہے مضموم شہ ہے تو اپنے بڑوں کے کارناموں پہ فخر کرنا اسلام اس کو تحسین کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا اسی لیے نبی علیہ السلاط اسلام فرما رہے ہیں کہ میری امت میں جو چار چیزیں زمانۂ جہلیت سے تعلق رکھنے والی رہیں گی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے کارناموں پہ فخر کرنا وطان فل انصاب اور دوسروں کے نصب میں دوسروں کے قبیلے میں دوسروں کی برادری میں تانو و کرنا انہیں تانو و کا نشانہ بنانا اپنے بڑوں کے کارناموں پہ فخر کرنا اور دوسری برادری دوسرے قبیلے دوسرے خاندان کو تانو و کا نشانہ بنانا یہ دونوں امر جو ہیں زمانۂ جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام ان سے سختی کے ساتھ روکتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک میں یا یادین آمنو لا يسخر قوم من قوم اے ایمان والوں لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں ولا نساء من نسائن نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو مزاق اڑا رہے ہیں آپ کسی کا مزاق کیوں اڑاتے ہیں کسی کے خاندان کو تن و چشنی کا نشانہ کیوں بناتے ہیں اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا خاندان ان کے خاندان سے بہتر ہے میری برادری میری فیملی ان کی فیملی سے ان کی برادری سے بہتر ہے کس چیز میں یقیناً آپ کا معیار وہ نہیں ہے جو معیار قرآن کا ہے اللہ تعالی کے یہاں شریعت کے یہاں قرآن پاک میں سب سے زیادہ معزز کون ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اکرمکم اللہ اتقاکم کہ تم میں سے سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہے گناہوں سے دور رہنے والا ہے متقی ہے پہیزگار ہے لیکن جب ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے برتن سمتے ہیں اپنے بڑوں کے کارناموں پہ فخر کرتے ہیں تب ہم فخر کس چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں رنگ پہ مال پہ قد و کامت پہ کہ میری برادری کے لوگ جو ہیں ان کے قد لمبے ہوتے ہیں میری برادری کے لوگ بڑے امیر ہیں میرا فلاں جو تھا وہ فلاں اوتے کے اوپر فیض تھا اور ہمارے بڑے اس رنگ کے مالک تھے تو آپ رنگ کی بنیاد پہ جسم کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ دوسرے لوگوں کو تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے برتن سمتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں قرآن اس چیز سے روکتا ہے کسی کا مذاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو کس کے ہاں اصلی عزت والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں معزز ہے فرمایا جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ تم سے زیادہ عزت والا ہو کیونکہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار رنگ نہیں ہے اللہ کے ہاں عزت کا معیار مال نہیں ہے اللہ کے ہاں عزت کا معیار شکر و صورت نہیں ہے قلوب فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ وسلام کہ اللہ تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تمہارے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تمہاری شکل و سورت کی طرف نہیں دیکھتا اللہ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا اللہ دیکھتا ہے تمہارے اعمال کی طرف اور تمہارے دلوں کی طرف کس کے دل میں اللہ کی حبت ہے کس کے دل میں اللہ کی عظمت سمائی ہوئی ہے کس کے دل میں رب کا خوف ہے کس کے دل میں رب کی صفات اور اللہ کے ناموں کا علم ہے اللہ تمہاری اعمال کی طرف دیکھتا ہے کون ہے تحجت کی نماز ادا کرنے والا کون ہے حرام کاموں سے اتناب کرنے والا کون ہے اللہ تبار کو وطال کے واجبات پہ عمل کرنے والا اللہ مال کی طرف نہیں دیکھتا مال کوئی معیار نہیں ہے عزت کا شکل و صورت معیار نہیں ہے عزت کی عزت کا معیار کیا ہے تقوا پرہیزگاری دل کا صاف ہونا دل میں رب کی عظمت کا ہونا دل میں رب کی معرفت کا ہونا نیک امال کرنا یہ عزت کا معیار ہے امام مسلم رحمہ اللہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلاط وسلام سے اس میں آ فرماتے ہیں ان اللہ اوہا انہ نے میری طرف وہی کی ہے مجھے حکم دیا ہے کہ سب لوگ جو ہیں متوادے ہو جائیں آج ہی ان اختیار کریں کوئی کسی کے کو اوپر فخر نہ کرے ولا یف خر عہد ان کوئی کسی پہ فخر کوئی کسی پہ فخر نہ کرے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اسلام میں برادری کا تصور ہے اسلام میں خاندان کا تصور ہے اسلام میں قبیلے کا تصور ہے لیکن فخر کرنے کے لیے دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے دوسروں کو کم تر سمجھنے کے لیے نہیں اسلام میں برادری کا تصور ایک اور لحاظ سے ہے کس لحاظ سے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ میرے بڑے ہیں یہ میرا دادا ہے یہ میرا پردادا ہے میرے دادے کی اولاد یہ ہیں میرے پردادے کی اولاد یہ ہیں میرے والد صاحب کی اولاد یہ ہے تاکہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں شریعت نے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے امام ترمدی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علی اثلاۃ وسلم سے من ما تصلون کہ اپنا لسب نامہ سیکھو یعنی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارا باپ کون ہے تمہارا دادا کون ہے تمہارا پردادا کون ہے تمہارے اوپر کے کون ہیں کس کے خاندان سے ہو تاکہ اپنے رشتے داروں سے سیلا رحمی کر سکو قرآن و حدیث کے مطابق ان سے اچھا سلوک کر سکو اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے جب اچھے تعلقات کیم کیے جائیں جب سلا رحمی کا معاملہ کیا جائے اس سے کیا ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے عمر میں برکت ہوتی ہے تو اسلام میں برادری اس لیے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یو الناس سا خلقناکم من ذکر و کروں اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک اور سے پیدا کیا ہے کس سے آدم علیہ اصلاح تو سے اور تو پھر کیا فرق ہوا جب ساروں کی اصل ایک ہے جب سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں پھر دوسروں پہ فخر کیوں کرتے ہو دوسروں کو کم تر کیوں سمتے ہو اپنے آپ کو برتر کیوں سمتے ہو اللہ کہتے ہیں وجا اللہ تم شعب ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیوں کیا برادری میں تقسیم کیوں کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو تاکہ ایک دوسرے کا تعارف کر لو یہ تخمے کا معیار نہیں ہے کہ یہ آدمی عزت کا معیار نہیں ہے کہ یہ آدمی میرے خاندان سے ہے اس وجہ سے یہ معزد ہے وہ میرے خاندان سے نہیں ہے اس وجہ سے محزد نہیں ہے یہ اسلام میں کچھ ایسا اصول نہیں ہے اسلام میں اصول یہ ہے ان اکرم اکم اللہ اتفاقم امام بخاری امام مسلم حدیث کے یہ دو بڑے امام رویت کرتے ہیں جناب معرور ابن سوید سے وہ کہتے ہیں کہ ہم مقام ربضہ سے گزرے کس مقام سے گزرے میرے بھائیوں جی ربضہ وہاں پہ کون رہتا تھا کون سا بھائی بتائے گا ربضہ میں کون رہتا تھا کوئی بھائی تو بتائے ایک مقام ہے مدینہ کے قریب اسے کہتے ہیں ربازا وہاں پہ کون سے صحابی رہا کرتے تھے جناب ابو ذرغفاری کون ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاط والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مقام ربضہ میں منتقل ہو گئے وہیں پہ رہائش رکھی وہیں پہ فوت ہوئے وہیں پہ تدفین ہوئی تو یہ مارور ابن سوید کہتے ہیں کہ ہم مقام ربضہ سے گزر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ جناب ابو ذر غفاری سے مل لیتے ہیں ان کے پاس گئے ملاقات ہوئی تو ایک بہترین چادر انہوں نے پہنی ہوئی ہے اور اسی طرح کی دوسری بہترین چادر ان کے غلام نے پہنی ہوئی ہے میں کئی دفعہ یہاں درس میں بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے زمانے میں لوگوں کا عام طور پہ لباس کیا تھا دو چادریں کیا لباس تھا کیا لباس تھا تو آج کیا ہم دو چادریں پہنیں گے نہیں اسلام نے لباس کے معاملے میں سختی نہیں کی کوئی بھی آپ ایسا لباس پہن سکتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو اگر کوئی مرد ریشم کا لباس پہنے گا تو ہم کہیں گے شریعت نے اسے روکا ہے باقی ہر آدمی اپنی قوم کا لباس اپنی قوم کا لباس پہن سکتا ہے آج ہم نے شلوار اور کمیز پہنی ہوئی ہے جبکہ صحابہ کلام عام طور پہ کیا پہنتے تھے دو جیسے آپ احرام کی دو چادریں پہنتے ہیں نا یہ ان کا معمول کا لباس تھا تو جناب ابو جناب ابو زر زفاری کو دیکھا کہ انہوں نے ایک چادر پہنی ہوئی ہے اور ویسی ایک چادر ان کے جی آپ میرے ساتھ ہیں ویسی دوسری چادر کس نے پہنی ہوئی ہے ان کے غلام نے اب عام طور پہ صحابہ کلام کے پاس ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی غربت کی وجہ سے مسکینی کی وجہ سے لیکن جو صحابہ کلام ذرا مالدار تھے ان کے پاس دو چادریں ہوتی تھیں اور دو چادریں ہوں تو سوٹ مکمل ہے ایک چادر ہو تو یہ غربت اور مسکینی کی علامت اور نشانی ہے اب ایک بہترین چادر پہنی ہوئی ہے جناب ابو ذر غفاری نے اور بالکل اس سے ملتی جلتی دوسری چادر پہن ہوئی ان کے غلام نے تو معرور ابن سوید کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنے غلام سے یہ چادر لے لیں تاکہ آپ کا سوٹ مکمل ہو جائے اسے کوئی اور چادر دے دے تو جناب ابو در غفاری کہنے لگے کہ نبی علیہ سلاط اسلام کے زمانے میں میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور میں نے اسے اس کی ماں کے بارے میں تانا دیا میں نے اسے اس کی ماں کے بارے میں تانا دیا کیا تانا دیا یہ اس حدیث میں نہیں ہے علماء کے نے لکھا ہے کہ انہوں نے اسے کہا تھا کالی عورت کے بیٹے سیاہ عورت کے بیٹے کہتے میں نے یہ تانا دیا تو اس آدمی نے میری شکایت نبی علیت والسلام کو کر دی جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تو نبی علیہ اصلاط وسلام نے کہا کہ ابو در انکا کا امر ان فی کا جاہلی کہ ابو دھر تم ایک ایسے آدمی ہو تم میں جاہلیت کی کچھ نشانیاں باقی ہیں کیا ہوا ہے تم نے فلاں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں تانا دیا ہے جی ہاں اللہ کے رسول علیہ السلاط وسلام یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے فرمایا یہ جاہلیت میں سے ہے اور پھر کہا یاد رکھو تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اور ان کو اللہ نے تمہارے متحد کر دیا ہے لہذا جیسا لباس خود پہنو ویسا لباس انہیں بھی دو جیسا کھانا خود کھاؤ ویسا کھانا انہیں بھی دو اور ان سے کو ایسا کام نہ طلب کرو جو وہ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اگر آپ کبھی ایسے کام کا مطالبہ کریں تو پھر ان کی مدد کریں جناب زر زفاری کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ صد اسلام نے کہا تھا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جیسا لباس پہنو ویسا انہیں بھی دو اسی لیے جیسی چادر میں نے پہنی ہے ویسی ویسی غلام کو دی ہے اور آج یہاں پہ یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جناب ابو دل گفاری نے جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی ماں کے بارے میں تانا دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہلیت والا کام ہے یہ مسلمانوں والا کام یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے تو میرے بھائیوں اب آپ اندازہ کریں ہم بات بات پہ کیسے مسلمان بھائیوں کو تانے دیتے ہیں ان کے والدین کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں ان کی برادری کے بارے میں اگر ہمارے محلے میں کوئی ایسا जिसकी رہتا ہے جس کی ماں نے جنا کیا ہے بدکاری کی ہے اور ہم اس لڑکے کو تانے دیتے ہیں بتائیے اس کا کیا کسور ہے جس نے جنا کیا ہے اس کو تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے اس سے تو آپ ڈرتے ہیں اس سے تو آپ بات نہیں کر سکتے اور یہ بچہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو آپ تانے دے رہے ہیں کس لیے کیا قصور ہے اس کا تو میرے بھائی اسلام تانے دینے کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھائیں اسے تکلیف پہنچائیں مسلمان بھائی کو خوش رکھنا چاہیے اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ اس کے سامنے مسکرائیں مسکرا کر اسے ملیں مسکرا کر اسے سلام لیں اس کے دل میں سرور داخل کریں فرد داخل کریں خوشی داخل کریں تانے دینا اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے تو اس لیے میرے بھائی نبی علیہ اصلاط و نے اس عدیش میں چار امور کا ذکر کیا ہے نمبر ایک اپنے بڑوں کے کارناموں پہ فخر کرنا نمبر دو، دوسروں کے خاندان کو تان و کا نشانہ بنانا انہیں تانے دینا کہ تم وہ لوگ ہو تمہاری فلاں عورت نے یہ کیا تھا تم وہ لوگ ہو تمہارے فلاں مرد نے یہ کیا تھا یہ تانے دینا جو ہے اسلام اس کی اجازت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اس سے آپ اندازہ کریں اسلام کتنا اچھا دین ہے ہندوؤں کو آپ دیکھ لیں وہ کتنے طبقات میں تقسیم ہیں یہ اوپر والا طبقہ ہے یہ درمیان والا طبقہ ہے یہ سب سے کم تر طبقہ ہے الحمدللہ اسلام میں ایسی کوئی تقسیم اسلام میں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا ول اس کہ ستاروں کے ساروں کے ذریعے بارش طلب کرنا یہ بھی جاہلیت کا کام ہے میرے بھائی عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے یاد رکھیے اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بارش بسانے والے ستارے ہیں بادلوں کے خالق ستارے ہیں پانی جو اوپر سے نازل ہوتا ہے اس کے خالق ستارے ہیں تو یہ صاف صاف کیا ہے شرک ہے اور یہ شرک ہے ربوبیت میں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کو رب مانی ایک اللہ کو معبود برحق مانی رب کا مطلب یہ ہے کہ اسے خالق مانی ہر چیز کا اسے مالک مانی اسے رازق مانی اب اگر کوئی کہتا ہے کہ بادلوں کا خالق کوئی ستارا ہے تو بارش نادل ہوئی ہے اس کا خالق کوئی ستارہ ہے تو یہ شرک ہے ربوبیت میں شرک ہے اور اگر کوئی آدمی دعا کر رہا ہے اور ستارے کو مخاطب کر کے کہتا ہے ستاروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بارش برساؤ تو یہ بھی شرک ہے اور یہ عبادت میں شرک ہے کیونکہ دعا کیا ہے میرے بھائیوں دعا کیا میرے بھائیوں عبادت ہے تو جب آپ اللہ کو چھوڑ کے ستارے کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے چاند کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے سورج کو پکار رہے ہیں تو یہ آپ اللہ کے ساتھ دعا والی عبادت میں شرک کر رہے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ ان المساجد اللہ فلاد اللہ اہدا یہ مشدیں اللہ کی ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو میرے بھائی اید دھیان سے سنے گا سورہ جن میں آتی ہے فلاں دکارو محلہ اللہ, اللہ کے ساتھ آہاد کسی کو بھی نہیں پکارنا نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو نہ کسی فشتے کو نہ کسی جن کو نہ کسی فوج شدہ کو کسی کو پکارنا نہیں ہے مشکل کے وقت حاجت طلب کرنے کے وقت جب بھی پکارنا ہے کس کو پکارنا ہے ایک اللہ کو پکارنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں گیارہویں پارے میں ولا تالاف کا ولاد الرخ انفا الف ان کا دم ابوالمین کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکاریں اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو ان کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے فعین فالتا فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا تب نہ ظالم ہوں گے اور ظالم مشرق جو ہوتا ہے یہ ظالم ہوتا ہے ابن شیر کا رب تو اس لیے میرے بھائی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا نہ کسی ستارے کو نہ چاند کو نہ سورج کو نہ کسی قبر والے کو نہ کسی پتھر کو نہ کسی درخت کو کسی کو پکارنا نہیں ہے جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے اللہ نے کہا ویم سسک اللہ فلاں اللہ اللہ کہتے ہیں اگر میں کسی کو کسی مصیبت میں ڈال دوں تو اس مصیبت کو میرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا میرے بھائیوں مشکل کو شاہ کون ہے قرآن پاک کا قیدا وہ سسک اللہ بدل فلا کا شفل ہو اللہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو کسی مصیبت میں ڈال دوں کسی مشکل میں ڈال دوں تو اس مشکل کو دور کرنے والا میرے سوا کوئی اور نہیں ہے وہ ایج کا بھی فلا ان فضلی اور اگر میں کسی کو کوئی نعمت دینا چاہوں تو فرمایا میری نعمت کو میرے فضل کو کوئی نہیں رو سکتا یہ ہے اللہ تبارک مطالعہ وہ ہے مشکل کشا وہ ہے حاجت حاجتوا وہ ہے نفع و نقصان کا مالک تو اس لیے میرے بھائی اگر کوئی ستارے کو پکارتا ہے بارش طلب کرنے کے لیے تو یہ بھی شرک ہے اور تیسری شکل یہ ہے آپ کہتے ہیں کہ بارش برسانے والا تو اللہ ہے بارش کا خالق اللہ ہے بادلوں کا خالق اللہ ہے لیکن یہ ستارے سبب ہیں ستاروں کی وجہ سے بارش نادل ہوتی ہے تو میرے بھائی یہ بھی شرک ہے لیکن یہ شرکے اصغر ہے یہ بھی شرک ہے یہ کیوں شرک ہے اللہ نے ستاروں کو سباب نہیں بنایا اور آپ کہتے ہیں ستارے سبب ہیں ستارے بارش نادل ہونے میں سباب نہیں ہیں پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سبب ہیں تو جس چیز کو اللہ نے سباب نہیں بنایا آپ اس کی طرف بارش کی نسبت کر رہے ہیں تو یہ بھی شرک ہے لیکن شرک اصغر ہے اس لیے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے بارش کا خالق اللہ ہے بارش کا مالک اللہ ہے لیکن یہ سبب ہے اور اس کی دلیل بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں جناب زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بار حدیبیہ کے مقام پہ فجر کی نماز ادا کی کون سی نماز میرے ہو فجل کی نماز کہتے رات کو بارش ہو چکی تھی نبی علیہ السلاۃ وسلام نے جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے نبی علیہ السلام کا سوال کیا ہے کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے میرے بھائی بہن مدد کریں تھوڑی سی تمہارے رب نے کیا کہا ہے صحابہ کلام کہنے لگے اللہ ہو رسول عالم اللہ نے کیا کہا ہمیں کیا معلوم یا اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول کو معلوم ہوگا میرے بھائی یہ صحابہ کلام اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ولی ہیں کہ نہیں انبیاء کلام علیم اسلاد اسلام کے بعد سب سے بڑے ولی ہیں کیا اس بات میں کچھ شکو شبہ ہے اس سب کے باوجود جب نبی علیہ اشراۃ اسلام نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا انہوں نے لامی کا اظہار کیا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور میرے بھائیو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اللہ کے گھروں میں مشدوں میں جہاں توحید کا آوازہ بلند ہونا چاہیے وہاں پہ ہمیں ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں پیر صاحب کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ مجھے اولاد لے کر دیں پیر صاحب نے ادھر یہ مراقبہ کیا آنکھیں بند کر لیں لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا اور آنکھیں کھول کے کہا کہ مائی تمہارے نام پہ لوہے محفوظ میں کوئی اولاد نہیں ہے یہ لوہے محفوظ ہے یا گھر کی کو کاپی ہے جب اٹھائی پڑھ لی صحابہ اکرام انبیاء اکرام لوہے محفوظ کا مطالعہ نہ کر سکے اگر نبی علیہ السلاط اسلام محفوظ کا مطالعہ کرنے کی طاقت رکھتے تو جناب ایشا رضی اللہ علا کے اوپر جو تومت لگی تھی اس کی وجہ سے آپ ایک مہینہ کے قریب پریشان نہ رہتے جو ہی تومت لگی تھی فوری طور پہ مراقبہ کرتے لوہے محفوظ پڑھ لیتے اور لوگوں سے کہتے میں ابھی لوہے محفوظ پڑھ کر آ رہا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اس حدیث کا مطالعہ کریں اس میں آپ جناب ایشا سے کیا کہتے ہیں بحالی شفکر رہتا ہے آخر میں جا کے آپ کہتے ہیں کہ ایشا اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو اللہ معاف کرنے والا ہے میرے بھائی کیا کوئی جو غیب جانتا ہو دونے محفوظ کا مطالعہ کر سکتا ہو اپنی بیگم سے کلمات کہے گا نبی علیہ اصلاط اسلام کہہ رہے ہیں ایشا اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو جناب عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے کیا کہوں آپ نے والد سے کہا ابا جی آپ کوئی بات کریں میری صفائی دیں والد صاحب نے کہا بیٹا میں کیا کہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کرام کے بعد اس امت کے سب سے زیادہ فضیرت والے آدمی سب سے بڑے ولی انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو شاید ٹائم نہیں ملا لیکن میں ابھی مطالعہ کر کے آیا ہوں لوہے محفوظ کا وہ بھی کہہ رہے نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی والدہ سے کہا امی جان آپ کچھ کہیں انہوں نے کہا بیٹا میں کچھ نہیں کہہ سکتی تو جناب عائشہ نے تب یہ کہا تھا کہ میرا اور آپ لوگوں کا معاملہ یوسف علیہ السلاط و کے بھائیوں والا ہے میں آپ سے وہی کلمات کہوں گی جو یوسف علی اسلام کے بھائیوں نے کہے تھے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو آپ لوگ فوراً یقین کر لیں گے اور اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی اور اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی لیکن اگر میں یہ کہوں آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا اس لیے میں اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں جناب ایشا کہتی ہیں جو ہی میں نے کلمات ختم کیے نبی علیہ اصلاۃ اسلام کے اوپر وہ حالت تاری ہو گئی جو حالت وہی نازل ہوتے ہوئے تاری ہوا کرتی تھی اور جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے کہا کہ ایشا اللہ نے آسمانوں سے تمہاری پاک دامنے کا اعلان کر دیا ہے جناب ابو بکر جناب ابو بکر کی بیگم جناب ایشا کی والدہ جناب ایشا سے کہنے لگی اللہ کے سور کا شکریہ ادا کرو جناب عائشہ نے کیا کہا تھا کہا میں شکریہ اس ذات کا ادا کرتی ہوں جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے میری پاک دامنی کا اعلان یہاں سے نہیں ہوا کہاں سے ہوا ہے اوپر سے ہوا ہے اور جناب ایشا فرماتی ہیں کہ چونکہ میں پاک دامن تھی میں نے میرا دامن پاک صاف تھا میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی اس لیے مجھے یقین تھا کہ میری پاک دامنی کا اعلان ہوگا لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ میرے بارے میں نبی علی السلام کو کوئی خواب آئے گا خواب میں بتا دیا جائے گا کہ ایشا جو ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی وہ پاک دامن ہیں لیکن میرے بارے میں آسمانوں سے اٹھارہ ایتے نازل ہوں گی قیامت تک لوگ ان کی تلاوت کرتے رہیں گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ نبی علیہ السلام اسلام کی اس عظیم بیگم کے اوپر جو میری اور آپ کی ماں ہے تہمت لگی الزام لگا نبی علی بیس اکیس دن پریشان رہے کبھی جناب علی سے مشورہ کرتے تمہارا ایسا کے بارے میں کیا خیال ہے کبھی اسامہ بن زید سے پوچھتے تمہارا میری بیگم ایشا کے بارے میں کیا خیال ہے کبھی جناب بریدہ لونڈی سے پوچھتے ایشا کے بارے میں کیا خیال ہے آپ نے لوہے محفوظ کا مطالعہ کیوں نہیں کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشدوں میں اللہ کے گھروں میں شرکیاں واقعات سنائے جاتے ہیں شرکیاں کسے کس سنائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عورت بیٹا لینے کے لیے آئی اور شیخ نے مراقبہ کیا لوہے محفوظ کا مطالعہ کر کے کہا کہ تمہارے تمہارے لیے لوہے محفوظ میں کوئی بیٹا نہیں ہے اور پھر عجیب بات یہ سنائی جاتی ہے انعالی اللہ انال کہتے ہیں کہ شیخ نے کہا کہ اللہ اس عورت کو دو بیٹے دے دے وہ لوہے محفوظ جس کے بارے میں نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جفت صحوف کہ اس وہ صحیح سے ہو گیا یعنی کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اس کا مطالعہ کرنے کے باوجود اگر ان کی یہ بات جھوٹی بات مان لی جائے کہ شیخ نے اس کا مطالعہ کیا ہے پھر پڑھ بھی لیا ہے کہ اس عورت کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے پھر یہ اصرار کہ اللہ اس کو دو بیٹے دے اور اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں اس جھوٹی کہانی کے بقول اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب اس عورت کے لیے ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے اور آپ دو بیٹے مانگ لیں کہا یا اللہ اس کو آپ اور تین بیٹے دیں یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کی مشدوں میں سنائے جاتے ہیں اور وہاں پہ سننے والے واہ واہ کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے کہا کہ محبوب اس کے لیے ہماری لوہے محفوظ میں ایک بیٹا بھی نہیں اور آپ تین مانگ رہے ہیں کہا اللہ اس کو چار بیٹے دینے ہیں اللہ نے پھر کہا کہ محبوب اس عورت کے لیے ہمارے لوہے محفوظ میں ایک بیٹا نہیں ہے اور آپ چار کہہ رہے ہیں یا اس کو پانچ دینے اسرار برتا چلا جا رہا ہے ہتھا کے ساتھ مانگ لیے جب ساتھ تک معاملہ پہنچ گیا تو اللہ نے کہا میرے محبوب بس کرو بس کرو ہم ساتھ اس کو بیٹے دے دیتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کفر کا کلمہ ہے کہ ہار کس نے مانی ہے نعوذ باللہ بلّہ انہی انہیہ جی ہوں یہ وہ کہانیاں ہیں جنہیں سن کے دکھ ہوتا ہے اور افسوس آپ جیسے ان بھائیوں پہ ہے جو سامنے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو ایسی شرکیاں کہانیاں سنانے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ نبی علیہ اصلاح اسلام نے حدیبیہ کے مقام پہ فضر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کلام سے اللہ کے ولیوں سے کہا جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے کہنے لگے اللہ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہوں گے ہمیں معلوم نہیں ہے آپ <تصفح> نے کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کچھ بندے مومن ہو گئے میرے اوپر ایمان لانے والے ہوئے اور ستاروں کے منکر ہو گئے اور کچھ لوگ ستاروں پہ ایمان لے آئے اور میرے منکر ہو گئے لوگ دو طرح کے ہو گئے اصل میں رات تو بارش ہوئی تھی تو صبح آپ یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں میرے اوپر ایمان لانے والے بنے اور ستاروں کے کی کیا بنے منکر اور کچھ میرے منکر بنے اور ستاروں کے اوپر ایمان لے آئے فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مترنابی بفضل اللہ و رحمتی نادل ہوئی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے یہ ہے میرے اوپر ایمان لانے والے اور ستاروں کے من اور جنہوں نے کہا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بالش نادر ہوئی ہے تو فرمایا یہ ہیں ستاروں کے اوپر ایمان لانے والے اور میرے من میرے بھائی حدیث بخاری مسلم کی ہے اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کریں اور جو چیزیں سبب نہیں ہیں ان کی طرف ان نعمتوں کی نسبت نہ کریں اگر آپ یہ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر سے میں نے دوائی لی تھی تو شفا دینے والا اللہ ہے ڈاکٹر سبب بنا ہے کوئی حج نہیں ڈاکٹر سبب بنا ہے لیکن ستارے بارش نادل ہونے میں سبب نہیں ہیں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب یہ ستارہ یہاں پہ آتا ہے تب بارش نادل ہوتی ہے ٹائم بتانا اندازہ بتانا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب بادل آتے ہیں بارش نادل ہوتی ہے ہاں یہ آپ اندازہ بتا رہے ہیں آپ بارش کی نسبت بادل کی طرف نہیں کر رہے آپ اللہ کی طرف کر رہے ہیں لیکن ٹائم بتا رہے ہیں کہ جب اس طرح کے بادل آتے ہیں تب بارش نادل ہوتی ہے اس میں کوئی کباط نہیں ہے تو میرے بھائی نبی علیہ اشلاط اسلام نے چار امور بتائے ہیں جو جاہلیت سے تعلق رکھتے ہیں کفر و شرک سے تعلق رکھتے ہیں زمانے کفر و شرک کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے تیسرا یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا ایک امر رہ گیا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں کیونکہ وہ کافی سارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کو اپنانے کی توفیق میں